الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلیك واصحابك يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلیك واصحابك يا نور اللہ میرے پیاروں اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے لائیو سلسلے بلیسنگز آف غص اعظم میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں آج کے سلسلے کا موضوع بہت ہی پیارا اور بہت ہی نرالا ہے امامت ون نکاَ ہم سلاۃسلام میں یہ شعر سنتے رہتے ہیں غوث آزم امامت ون نکا جل و شان قدرت پہ لاکھوں سلام امام التقا کے مانا وہ تقیوں کے امام اور نقا یہ نقی کی جمع ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں میرے غوث ان پاک صاف دل والوں کے بھی امام ہیں آج ان کے تقوے پر بات ہوگی ان کی پرہیزگاری پر بات ہوگی مگر وقت ہے تلاوت قرآن پاک کا آئیے توجہ کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں ہیں تلاوت قرآن پاک میں شامل ہو جائیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها, وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الثراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سبحان الله ترجمہ ہے کنز الایمان اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے اور اللہ رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمانوں زمین آ جائیں پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں اللہ علیہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مغری چینل کے ناظرین سلاوتے قرآن پاک ہم نے سنی آئیے کچھ اشعار نا شریف کے سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ادا ہمارا نبی سب سے بال ہمارا نبی اپنے مودا کا پیارا ہمارا بولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا اللہ، اللہ، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین غوث اعظم کا تقویٰ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے غوث اعظم امامت ون کا اس سے پہلے کے ٹاپک کو کنٹینیو کرے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ تقوی کے کس اسٹیج پر تھے کیا تقوے کا عالم تھا حضور پہلے یہ بتائیے کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے واٹ از دا ڈیفینیشن آف تکوا اس بارے, اس بارے تو بے شمار لوگو اعتماد سے کہ فقط لفظ تقوی کی تعریف کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں مختلف علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تقوی حقیقت میں ابا عزوجل کے خوف کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ابا عزوجل کا خوف آ جائے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص متقی ہے تقوی اس نے اپنانا شروع کر دیا ہے یا تقوی اس کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے ایسے ہی تعریفات تو بے شمار کی گئی ہیں ہر تعریف اپنے اعتبار سے عمدہ اور اچھی ہے لیکن میں دو سے تین تعریفات ارض کروں گا اور یقین کریں ایسی تعریفات ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ابا حضل کے نزدیک تقرر کا کتنا عمدہ مقام ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو شرک سہیرہ کبیرہ گناہوں اور بری باتوں سے بچ جائیں وہ متقی ہوتا ہے ایک اور ہی عمدہ اور اچھی تعریف اس کے بارے میں کسی نے کیا خوب ہی کی ہے کہ متقی،, متقی وہ ہے کہ جو تکوا تو اختیار کرے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے تجھے منع کیا ہے اللہ اللہ یہ بری باتیں ہیں برے مقامات ہیں وہاں سے بچ اچھے عمل کی طرف راغب ہو جائیں اور ایسے ہی صدر الفاظ رشمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ممنوعات کو چھوڑ کر نفس کو گناہوں سے بچانا یہ تکوا ہے ہم, اللہ کا خوف دل میں ہو بری باتوں سے بندہ بچے گناہوں سے محفوظ رہے تقوا اور پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں اور بندہ اس کو اختیار کرے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آخرت ہے ہی متقین کے لیے آخرت میں برکتیں ملنی متقین کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب مددگار ہے یہ بہت ساری روایتیں واقعات اور قرآن کے مضمون سے ہمیں یہ تمام باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اب آئیے چونکہ ہمارا ٹاپک ہے کہ غص اعظم ربی اللہ تعالیٰ متقیوں کے بھی امام تھے تقوا تھا تو کیسا تھا اور عبادت و ریاضتوں میں غس پاک نے کیسے کیسے مجاہدات کیے کتنی ڈیفیکلٹیز انہوں نے برداشت کی خود فرماتے ہیں پاک رحمت اللہ ہی ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جسے میں نے پی لیا اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تمام حرام چیزوں کے لیے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ میں نے باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا یک دم روشنی ختم ہو گئی اس نے دھوئے کا روپ دھار لیا اور آواز آئی اے عبد القادر اس سے قبل میں نے ستر اولیاء کو ستر اولیا اس طریقے سے گمراہ کیے ہیں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا گویا پہلے ایک وار کیا شیطان نے اب دوسرا وار کیا کہ تیرے علم کا کمال ہے اس لیے تو گیا غوث پاک اللہ کے کیسے ولی تھے تقوی اور پرہیز کے اس اسٹیج پر موجود تھے آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے سبحان اللہ یہ بہت خوبصورت بات ہے اگر ہم سے کوئی کام ہو جاتا ہے بیکوز آف یہ میرا جناب یہ کمال تھا یہ میرے اندر یہ جناب بڑا شارپ ہوں میں مجھے بڑا صحیح جباب آ گیا شیتان کے وار کو میں نے ٹال دیا اور میں جناب ہاوی ہو گیا میں میں کہیں ہمیں مروا نہ دے یہ جو کچھ ہے یہ رب کا فضل ہوا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی دین کا کام بھی لیتا ہے تو یہ رب کا احسان ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اب بات ہو رہی تھی کہ اب یہ کیسا واقعہ اس میں غوث پاک کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا اتنا بڑا وار بھی ہوتا آپ بچ جاتے کچھ تقوی کے سٹیجز بھی بیان کیے علماء نے کچھ اس کے مراتب بھی ہیں بالکل مراتب بھی ہیں امام اہل سنت مجدین و ملنت امام احمد رضا خان علی رحمت اللہ نے فرمایا کہ تقوی کے سات درجے سات درجے ہیں اور یہ بالکل مختصر سے انداز میں انہوں نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اب ہمیں چاہیے کہ اس کی مختصر سی اس جملے کو ہم دیکھ کے اس کے اندر مزید گہرائیوں کو جانچیں دیکھیں اور اس کے مطابق اپنے اندر تقویٰ لے کی کوشش کریں سب سے پہلے انہوں نے تقوے کا پہلا درجہ فرمایا کہ بندہ کفر سے بچ جائے یہ تکوا ہے ٹھیک ہے کفر سے بچ جائیں یہ تکوا ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ بد مذہبی سے بد مذہبوں کی صوبہ سے بچ جائیں یہ تقوا ہے تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ ہر کبیرا گناہ سے بندہ اگر بچنے کی کوشش کرے تو یہ بھی تکوے ہی میں شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ سٹیجز ہیں یہ ٹھیک ہے مسلمان بھی ہے تو وہ مستقی ہے کیونکہ کفر کی طرف نہیں جا رہا اب وہ بدعقیدوں سے بچ رہا ہے صحیح عقیدہ ہے تو یہ بھی تقوی کی قسم ہو گئی اب کبیرا گناوں سے بچ رہا ہے یہ بھی تقوی کی یہ چوتھا کہ چوتھا یہ ہے کہ سہیلا گناہوں سے بچے پانچواں یہ کہ کبیرا سے بچے چھٹا یہ کہ شبہ سے بچے وہ چیزیں جس میں شبہ ہے کہ آیا کہ یہ حلال ہے حرام ہے شک والی چیزیں اس سے بھی کہ یہ بھی تقوی میں ہی شمہ یہ تقوی کی ایک اعلیٰ قسم ہو گئی کہ بندہ شبح سے بھی بچ جائے اور آخر میں کیا انہوں نے اشارہ فرمایا کہ غیر کی طرف التفاق سے بچ جائے بندہ تو یہ بھی تقویٰ تکوے کی وہ اسٹیج ہے کہ بندہ پھر کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا خالق کے حقیقی کی طرف توجہ رہتی ہے اور اللہ والے پر ہوا کرتے کہ وہ فقط رب کی طرف توجہ رکھتے اور پھر ان کی کیسے مدد ہوتی یہ ایک واقعہ آپ نے بڑا خوبصورت واقعہ وہ سے پاک فرماتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور کھڑا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے عبد القادر میں آپ سے مایوس ہو گیا ذرا غور کیجیے گا کہ شیطان اگر یہ کہے کسی کو ہمارے ساتھ تو ظاہر ایسا واقعہ ممکن بھی نہیں لیکن اللہ والوں کے ساتھ آ, کس طرح وہ حملہ کرتا ہے اب بندہ کیا سمجھے کہ باقی میں اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوں کہ شیطان مجھ سے مایوس ہو گیا ہے وہاں بھی غوث پاک کا جناب علم آپ کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو توجہ کیا کہتے ہیں اے ملون دفاع ہو جا میں تجھ سے کبھی بے خوف نہیں ہو سکتا تو بے خوف اگر کہتا ہو گیا لیکن میں بے خوف نہیں ہو سکتا تو بولا آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ گرا ہے اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال پندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے استثار پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جس سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں میں ایک سال تک جد و جہد کرتا رہا غوث پاک کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سارے جال ٹوٹ گئے پھر میں اپنے میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے میں نے پوچھا یہ کہا ہے یہ کیا ہے تو کہا گیا یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب یعنی مخلوق کی محبتیں وغیرہ ہیں چلا کہ اس معاملے میں بھی میں نے مزید ایک سال توجہ یعنی جد و کی حتیہ وہ جال بھی سب کے سب ٹوٹ گئے جس کو للکار دے آتا ہو الٹا پھر جائے جس کو چمکار دے پھر پھر کے ہے وہ تیرا تیرا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں غوث پاک نے گویا مجاہدات کے ذریعے عبادتوں کے ذریعے شیطان کے ان واروں پر بھی ایک طرح سے ایسا قابو پا لیا کہ پھر آپ کس طرح بلندی پر چلتے چلے گئے کچھ ہمارے انگلش ناظرین کو بھی تکنے کے حوالے سے بالخصوص غوث اعظم تکنے کے کسی اسٹیج پر سے کچھ بتائیے Uh, one of the main ingredients of achieving taqwa which is khuf, which is fear of Allah جل, closeness to Allah جل, and piety uh, in the closest to Allah جل, is to attack one's nafs and nafs is this uh, thing within us which is the carnal desires the base of the ego if we look at the lifestyle of Ghusi Azum an, and how he attacked his nafs to achieve this taqwa, it is truly amazing Ghusi Azum who has stated that 25 years I spent in the jungles of Iraq Being Mujahidah and spiritual strivings to get close to Allah Azzawajal. For 40 years, I performed my Isha and my Fajr Salah with the same budu hmm. For 40 years SubhanAllah Allah Allah Allah Allah. My routine was that for 15 years continuously I would recite the entire Quran in Nafiw Salah after Isha SubhanAllah Allah Allah. This was his striving hmm. Furthermore, Husi Azm ta'ala anhu He says, my nafs one night gave me a makshurah, gave me a suggestion that rather I delay and leave my ibadah for later on. Take mm. some rest now. Mm. Orsi Azzam radiallahu ta'ala anhu says that immediately لمبی امیدیں اپنے نفس شیتان کے مشورے مانتے ہی رہتے ہیں اور غص پاک کو ایک بار نب سے مشورہ دیا کہ تھوڑی سی عبادت لیٹ کر لے تھوڑا سو جائیں تو فرماتے ہیں, اسی وقت ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر پورے قرآن شریف کی تلاوت کی تو یہ تقوی اور پرہیزگاری اور اپنے نفس کو سزا دینے کا معاملہ تھا پھر یہ مرتبہ حاصل he would lie on the floor he would hug the floor and he would continuously recite the ayat fa inna ma'al usri yusra inna that indeed so indeed after difficulty is ease after difficulty is ease what the azam r.a. says when i would do this all my difficulties would be removed on allah hadrat alama imam sharani qudsa sir ruh-e-nurani tabaqat-e-kubra mein huzur ghous-e-azam r.a. ko ye irshad e اتدان مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں آج جا کر زمین پر لیٹ گیا اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ دو آیات مبارکہ جاری ہو گئیں محل اس روس رو ان محل تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے الحمد للہ ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں اور فرماتے فرماتے کہ اگر آج کوئی سختیوں میں ہو پریشانی میں ہو واسطے پاک کا یہ عمل دوہرا ہے ہم تو اللہ والوں کی نقل کرنے والے لوگ ہیں زمین پر لیٹ جائے ایک بار اور یہ آیتوں کی پھر تلاوت کرے اور اللہ سے دعا کرے غوث پاک کا صدقہ پیش کرے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرمائے گا کیا اسٹیٹس کیا مرتبہ پچیس سال جنگلوں میں رہنا سالوں عشاء کے وضو سے فجر پڑنا روزانہ کئی سالوں تک تلاوت قرآن پاک کرنا اے غوث پاک کے چاہنے والوں سیرت غوث پاک پکار پکار کر ہمیں عبادت کا درد دے رہی ہے گناہوں سے بچنے کا درس دے رہی ہے کیا ہم غوث پاک کی زندگی سے درس حاصل کریں گے آئیے کچھ ہمارے عربی ناظرین کے لیے بھی مدنی پھول لیتے ہیں وہ بھی امید رکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے مدنی و ان کے اسلائی کچھ مدنی پھول پیش کریں گے جزاکی اليوم كما تعرفون سلسلتنا تاریف نفحات السيد عبد القادر الجیلانی ردی اللہ تعالیٰ حدیثنا اليوم سيد عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه هو إمام التقى والنقى مم. إخوتي في الله غوف الأعظم رضي الله تعالى عنه هو إمام التقى هو سلطان الأولياء هو إمام الأولياء مم. هو ملك الأولياء مم. تقواه مشتهر جدا في العجم والعرب وهو من العجم ولكن مشتهر في العرب أيضا سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه يقول مكثت في برار العراق خمسة وعشرين سنة يأكل كلاء حشيش في سنة ويشرب ماء في سنة وسنة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام هذا هو تقواه سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه مكث خمسة وعشرين سنة في الغابة وكان يعلم الجنات كيف البصول إلى الله تعالى وعلم الطريقة ما هي علم الطريقة وهو يعلم الجنات حتى تشرف بسيد خزر عليه السلام الله مرارا الله حتى انتظر له ثلاث سنوات مرارا تشرف به وإليكم حكاية يقول شيخ محي الدين عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى كنت أجلس في الحرب بالليل والنهار ولا آوى إلى بغداد ولا أرجى إلى بغداد كنت في براري وكانت الشياطين تأتيني صفوفا صفوفا ركبانا بأنواع الصلاح, عندهم الصلاح وأزعج السور يقاتلونني ويرمونني بالشهب بالنار ماذا حصل فأجد في قلبي تثبيتا السكون لا يعبر عنه وأسمع مخاطبا الذي يصعده من باطني يقولي قم إليهم يا عبد القادر فقد ثبتناك وأيدناك بنصرنا بابا بابا سبحانه هذا الصوت من الغيب الله فما هو إلا أن أنهد إليهم فيفرون مني يمينا وشمالا ويذهبون من حيث أتوا وكان يأتيني الشيطان منهم وحده ويقول لي اذهب من هنا و ا اللہ فلت التو بل یو حضر تحزیر فیاح طریق و انضر اللہ یعنی غصے پارک پر آزمائشیں آئیں شیطانی حملے بھی ہوئے صبر کا دامن بھی نہ چھوڑا اور اللہ کی رضا پر راضی بھی رہے پھر غیب سے مدد بھی ہوتی رہی تو یہ بہت سارے میسجز ہیں کہ مشکلیں ہم پر بھی آ سکتی ہیں پریشانیاں ہم پر بھی آ سکتی ہیں بعض اوقات شیطان واقعی ایسا لگتا ہے کہ لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور یہی تو امتحان کا وقت ہے نا کچھ لوگ بڑا پائس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسٹریٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں اور اچانک کوئی موقع آتا ہے گناہ کرنے کا میں سمجھتا ہوں یہی امتحان کا وقت ہے کہ اب گناہ سامنے ہے حرام روزی سامنے آ جاتی ہے خدا نہ نخواستہ کوئی برائی کا موقع سامنے آ جاتا ہے بندے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ابھی تو امتحان ہے نا اگر ہم ایک اچھے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں بڑا ایک روٹین کی لائف ہے ایوری تھنگ از گوئنگ بیوٹیفل اسموتھ تو ٹھیک ہے لیکن اچانک اگر کوئی ایسا موقع آیا تو اب ہمارا امتحان شروع ہوا اب امتحان میں کیسے پورے اترتے ہیں آپ نے دیکھا غوث پاک پر کیسے کیسے امتحان آئے لیکن سب پر ثابت قدمی اللہ کی رضا پر راغی رہے ایک اور واقعہ میرے پاس میں اردو ناظرین کو بھی سناتا چلوں خوصے پاک فرماتے ہیں کہ میں شہر میں کھانے کے ارادے سے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایسا وقت بھی غوث پاک پر گزرا آپ ذرا سوچئے جو سلطان اولیا ہیں اللہ والے تو اللہ سے جو مانگے ملتا ہے اور یہ تو اولیاء کے بھی سردار ہیں لیکن فکر و فاقہ پر کیسی رضا ہے کہ کبھی گرے پر پڑی چیزیں کھا رہے ہیں ایک سال کھانا کھاتے ہیں تو ایک سال فقط پانی پر گزارا ایک سال فقر فاقہ اب خود فرماتے کہ ایک بار میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گزرا تو ٹکڑے ہیں جنگل کی کوئی گاس پتی اٹھانا چاہتا اب اب ذرا غور کیجئے گا ہمارے پاس اچھا خاصا کھانا ہو ہم اشار نہیں کرتے ہم کسی کو جناب جو ہے وہ اپنے اوپر فوقیت نہیں دیتے وسے کہتے ہیں میں گھاس پھوس چننے گیا تھا مگر وہاں بھی دیکھتا کہ فقیر چن رہے ہیں تو وہ بھی اشار کر دیتا کہ چلو میرے دوسرے غریب مسلمان جو ہے وہ وہ کھالے میں بعد میں کھا لوں گا اب فرماتے بھوک کے سبب کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ قریب الموت ہو گیا میں پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اے میرے پیار اسلام پہ غور کیجیے تھوڑی سی تنگی آ جائے تھوڑا سا کاروبار کمزور ہو جائے گھر میں سبزی بن جائے دال بن جائے تو ہنگامہ کر دیتے ہیں غوث پاک کہتے ہیں چیز اٹھائی اور اس کو کھانے کے لیے کونے میں جا کر بیٹھ گیا اتنے میں ایک عجبی نوجوان آیا اب اس کے پاس تازہ روٹیاں بنا ہوا گوشت بندہ بھوک سے برا حال ہو مرنے کے قریب ہو کھانا زبردست بھوک لگی اور بُنا ہوا گوشت تازہ روٹیاں برابر میں بیٹھ گیا کہتے ہیں جب وہ میرے برابر میں بیٹھ کر کھانے لگا تو میری خواہش جو ہے وہ بہت بڑھ گئی بھوک زیادہ بڑھ گئی جب وہ لکما منہ میں اٹھانے کے لیے ڈالتا تو بھوک کے سبب بے اختیار میرا گھیچا چاہتا کہ میں منہ کھول دوں لیکن تاکہ وہ لکما میرے منہ میں ڈال دے آخر میں میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بےسبری نہ کر یہاں بھی نفس کا کنٹرول ہے کہتے ہیں بےسبری نہ کر اور اب کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا یہ اب کیسا پیارا مدری پھول ہے یہاں جس کو دیکھو تھوڑی سی پرابلم مانگنا شروع حالانکہ روایتوں میں الفاظ ملتا ہے کہ جو مفلس نہیں ہے جو مسکین نہیں ہے جس کو مانگنے کی اجازت نہیں اگر وہ مانگتا ہے تو گویا اس نے اپنے ہاتھ پر انگارا لیا ہے لیکن آج مانگنے والے اتنے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کس کو دیں اور کس کو نہ دیں غ سے پاک کو ماننے والوں بات بات پر ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا زباں پر شکوائے رنجو الم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوائے رنجو الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے بہت سے پاک کہتے میں چاہے مر جاؤں گا مگر اس سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا آپ دیکھیں کیسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کیسی مدد آئی کیا ہوا کہتے ہیں یک وہ نوجوان مجھ سے بات کرنے لگا کہتا ہے بھائی یہ بتاؤ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں میں نے انکار کیا اس نے بڑا اصرار کیا اب کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے بڑے کھانے پر ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار کر دیا اس نے پھر اصرار کیا میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں واش پاک نے فرمایا میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں تو کہا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں اچھا تو وہ شخص کہتا ہے تم بتاؤ تم مشہور زاہد حضرت سیدنا عبداللہ اللہ سومائی رحمت اللہ تعالی کے نواس عبد القادر کو جانتے ہو یعنی ووس پاک ہی کا نام لے کے پوچھا جا رہا ہے واش پاک کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں اب جناب اس کا تو رنگی فخر جس کو کہتا نا اچانک حضور میں بغداد آنے لگا تو آپ کی والدہ نے مجھے ایٹ ہنڈریڈ اشرفیاں آٹھ سو اشرفیاں دی تھی کہ آپ کو دے دوں میں بغداد میں آپ کو تلاشتا رہا مجھے ملے نہیں مجھے بڑی بھوک لگ گئی میری رقم بھی خرچ ہو گئی حضور تین دن سے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملاتا مجھے معاف کر دیں میں بھوک سے نڈال ہوا تو میری جان پر بن گئی تو آپ کی جو امانت کی رقم میرے پاس تھی میں نے اسی سے یہ روٹیاں اور بنا ہوا گوشت خریدا ہے حضور یہ بخوشی آپ تناول فرمائیں یہ میرا نہیں آپ ہی کا مال ہے آپ میرے مہمان نہیں ہیں میں آپ کا مہمان ہوں اللہ اللہ وسے پاک کو بقیہ رقم بھی پیش کی معافی بھی مانگنے لگا مگر وہ تو پیروں کے پیر سخیوں کے بھی بادشاہ ہیں فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کر دی غوث پاک نے اور وہ قبول کی اور چلا گیا تو اللہ اللہ اب آپ سوچیں صرف ایک اس واقعے میں میں شاید کہوں کہ ہم سارا سلسلہ ختم کر دیں اور ایک اسی واقعے پر اگر ہم مدنی پھول بیان کرتے چلے جائیں ناظرین کو تو نہ جانے اس دور میں ہمیں کتنی ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں تھوڑی سی پرابلم پر واویلا تھوڑی سی تکلیف پر دراب پورا شور مچا دینا اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا یہ اللہ والے کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں ہم کہتے اپنے آپ کو قادری ہیں کہتے ہیں غوث پاک کے غلام ہیں تو پلیز ٹرائی ٹو فالو دا فٹ اسٹپ آف غس اعظم غوث پاک کے نقشے قدم پر چلنا اپنی عادت بنائیے چلتے ہیں پھر ہمارے انگلش مبلک کے پاس ہمارے کوئی کا یہ بھی خوبصورت واقعہ ہمارے انگلش کو بیان کریں. Uh, Ghussi Azam was in the jungles of Iraq during mujahada and spiritual strivings and he, was, he had so much of hunger and so much of thirst that once a an illuminated cloud in the sky appeared above his head and rain started to drop from there hmm. he started to drink all of a sudden a bright face appeared from this cloud and said Uh, oh Abdul Qadir عن, I am your creator hmm. I have made all things haram halal for you hmm. Immediately Ghouti Azim عن, uh, He recognized this as a trap and trick of shaitan And he said hmm. I seek refuge in Allah From the uh, cursed shaytan hmm. Then uh, this uh, uh, white cloud Turned into smoke Furthermore Um, Hossi Aazm recognized another trick of Shaitan when Shaitan said "O oh, Hossi Aazm I have misled 70 awliya like you before this and it is because of your ilm because of your knowledge that it saved you Hossi Aazm who said "O oh, Khaz Shaitan it was not my knowledge but the grace of Allah Allah, Allah, shaytan, Allah Allahi ka fadl hai jiske wow. sabab meri bachshish hoi yaqeenaan ye bohut sari bata hai joh humare hum sab ke liye mashale raa hai uh, kuchh aap baqya bayaan karengi arabi nāgrin karengi كان شيخ عبد القادر جلاني العرف بالله رضي الله تعالى عنه يصلي صلاة العشاء أربعين سنة بصلاة الصبح ببدوء صلاة العشاء وأيضا هو صلى خمس عشر سنة على رجل واحدة ويده على وتد مضروب في الحائط خمس عشر سنة وتعبد الله بهذه الكيفية سيدنا الشيخ عبد القادر جلاني رضي الله طنع عنه يقول أتاني مرة شخص كريه المنظر منطل الرائحة وقال لي أنا إبليس أتيتك أخدمك فقد أعيتني وأعيت أطباعي فقلت له اذهب فابى فجاءته يد من فوقه وضربت ام رأسه فغاص في الارض ثم اتاني ثانية وبيده شهاب من النار يقاتلني به فاتاني رجل مطلث راكب فرسا اشهب وناولني سيفا فنكس ابليس على اقبه لا لا لا لا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں عبادتوں کی بات ہو رہی ہے تقوی کی بات ہو رہی ہے آج ہمیں جب نیند آتی ہے تو ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ بیوٹیفل پرسکون آرام دہ نیند آئے مگر اللہ والے نیند سے اپنے آپ کو کس طرح بچاتے حوصل اعظم کے بارے میں آتا ہے فرماتے ہیں ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں لگا دیتا اس کھوٹی میں باندھ دیتا تھا تاکہ نیند کا غلبہ ہو تو جھٹکا لگے اور میری آنکھ کھل جائے نیند نہ آئے اس کی تمنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں تاکہ زیادہ عبادت کر لی جائے اللہ والوں کی راتیں عبادت میں گزرتی آہوزاری میں گزرتی گری آواز میں گزرتی سجدوں میں گزرتی آج ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں آج رات کے اندھیرے چھاتے ہی بہت سے محکدے آباد ہو جاتے ہیں رات کے اندھیرے چھاتے ہی گویا شیطان کی دنیا روشن ہو جاتی ہے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم اللہ والوں کے ماننے والے غوث سے پاک کے چاہنے والے ہیں ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم راتے ہوں اکاش شوے تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی کچھ بھڑکاتا رہے اکاشب تنہائی میں غور دیئے اللہ والوں کی تمنا تو یہ ہے کہ رات ہو اور آقا کی یاد ہو رات ہو اور اللہ کا خوف ہو رات ہو اور میرے آنسو ہو مگر ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں غوث پاک کے چاہنے والوں آج اس سلسلے سے یہ بھی درس لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی کی جو وقت ہے اس کو گناہوں سے بچ کر عبادت میں گزارنا ہے میں اس سے پہلے کہ ہمارے مدری اسلامیہ کی طرف چلوں کہ تقوی سنا بھی غصف پاک کے واقعات بھی سنیں اب متقی بننا اگر کوئی چاہتا ہے تو واٹ از دا وے طریقہ کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں اس سے پہلے کہ میں اس سوال کی طرف چلوں غصف پاک کا ایک لقب محی الدین بھی ہے اور یہ کیسے پڑا بہت خوبصورت واقعہ ہے میں ہمارے ناظرین کو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں سرکار غوط اعظم اللہ تعالیٰ سے ہی کسی نے پوچھا کہ آپ کا لقب محی الدین کیسے بنا آپ نے ارشاد فرمایا سن پانچ سو گیارہ میں ہجری میں برہ نہ پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہا تھا راستے میں مجھے ایک بیمار شخص جو نحیف البدن متغیر رنگ تھا وہ ملا اور اس نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا اور قریب آنے کو کہا جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے سہارا دینے کو کہا دیکھتے دیکھتے اس کا جسم جو ہے وہ صحت مند ہونے لگا رنگ و صورت میں تروتازگی آنے لگی میں دیکھ کر ڈرا اور میں نے اس سے پوچھا کیا, کیا مجھے پہچانتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھ سے پہچانتے ہیں میں نے لالمی کا اظہار کیا تو کہنے لگا انا, انا الدین میں دین اسلام ہوں الدین میں دین اسلام ہوں میں قریب المرگ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری بدولت از سر نو زندہ کیا ہے پھر میں اس کو چھوڑ کر جامع مسجد میں آیا یہاں پر ایک شخص نے مجھ سے ملاقات کی اور میرے جوتے کو پکڑا اور مجھے یا سیدی مہینے کہہ کر پکارا پھر میں جب نماز پڑھنے لگا تو چاروں طرف سے لوگ آ کر میرے ہاتھ کو چومنے لگے اور یا مہینے کہہ کر پکارنے لگے اس سے پہلے مجھے کبھی کسی نے اس لکب سے نہ پکارا تھا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ لکب عطا کیا گیا اور آپ دین کو زندہ کرنے والے پاک نے وہ کیا کہ للہ الحمدللہ صرف یہ دیکھ لیں کہ گو سے پاک کے نام سے کس طرح دین کا چرچا بلند ہو رہا ہے غس پاک کی چاہت کس طرح لوگوں کے دلوں میں جاگوزی ہوئی اور لوگ عبادتوں کی طرف آتے ہیں کل بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ ہے کیا گیارہویں مناتے ہی اللہ کی یاد کرنا شروع کر دیتے بھائی گیارہویں جہاں ہوتی ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں ناز شریف ہوتی ہے وہاں بیان ہوتا ہے وہ نظر و نیاز ہوتی ہے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جس جس شخصیت کے نام اور ان کی یاد منانے میں اللہ کی اتنی عبادت ہو جاتی ہے دنیا بھر میں لوگ چاہنے والے جناب وہ بہت ساری باتیں عبادتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں واقعی محی الدین ہیں اب آپ آتے ہیں آپ کی طرف یہ بتائیں کہ تقوا حاصل کیسے ہو کوئی وید کوئی طریقہ تو نا کہ چلے غوث پاک تو مستقیوں کے سردار ہیں ہیں لیکن اگر ہم تقوی حاصل کرنا چاہیں تو کوئی راستہ کوئی طریقہ ہو تو بتائیں راستے تو اس کے قرآن و حدیث میں صحابہ رام کے اقوال میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی اسلامی بھائی کو کسی انسان کو دیکھیں کہ یہ احتیاط کرتا ہے مسجد میں تلاوت کرتا ہے اور سفیہ میں نماز پڑھتا ہے تو اب ان بعض خوبیوں کی وجہ سے ہم اسے متقی نہیں کہہ سکتے اگر ہمارے اندر یہ صورت حال پائی جاتی ہے کہ ہم احتکاف کرتے ہیں ہم صفح بل میں نماز پڑھتے ہیں ہم آزان خود دیتے ہیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تقوی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہوں کیونکہ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں کاروبار میں ہمارے پاس ایک گاہک آتا ہے ہم اس کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرتے ہیں اسے جھوٹ نہیں بولتے اسے اچھا سواد دیتے ہیں, یہ بھی تکوی ایسے ہم مزدور ہیں تو مزدوری کے دوران میں اپنے وقت کی مکمل لمٹ مکمل جو مدت ہے اسی کے اندر ہی مزدوری پوری کرتے وقت دھوکہ نہ دیں حرام نہ کمائیں یہ بھی تمام چیزیں وہ ہیں جو تقوی میں شامل ہیں کسی مسلمان کو تکلیف نہ جی त... اسی پر تائی ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک شخص کسی مقدمے کے لیے حاضر ہوا جب وہ حاضر ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ جس کی گواہی کے لیے تم آئے ہو آیا کہ آئے تم اس کے پڑوسی تو نہیں ہو کیونکہ پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اس کے معاملات کو جانتا ہے اور پھر وہ گواہی کے لیے آتا ہے اس نے کا نہیں تو فرمایا کیا تم نے اس کے سفر کیا ہے کبھی اس نے کا نہیں کیونکہ سفر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق کا بندے کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اب پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی لین دین بھی کیا ہے کہ لین دین سے بندے کے تقوی کا پتا چلتا ہے تو اس نے کہا نہیں تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیا کہ کیا تم نے اس کو مسجد کے اندر کچھ قرآن پاک پڑھتے دیکھا ہے کہ تم اس کی گواہی کے لیے آ گئے ہو تو اس نے کہا جی ہاں فرمایا کہ تم چلے جاؤ کیونکہ تم اس کو نہیں جانتے فقط ایک خوبی کی وجہ سے کسی کو ہم متقی کرار نہیں دے سکتے اب رہی بات آپ کی کہ ہم رتما اختیار کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ مقام پانا چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الحمد للہ یزلہ وجل ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سن ایک بہت ہی پیارا مختصر سا طوفہ میں مدنی نامات کی صورت میں عطا فرمایا ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں جتنے بھی اسلامی موجود ہیں اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہن ہیں طلبا ہیں طالبات ہیں ایسے ہی ہمارے خصوصی اسلامی بھائی جن کو ہم گونگے بہرے سمجھ کر توجہ ہی نہیں دیتے ان کے لیے بھی مدنی نامات کے لیے بھی الحمد للہ اور ایسے جیل کے اندر جو اسلامی موجود ہوتے وہ اپنے کسی گنا کی وجہ سے جیل میں گئے لیکن اب جیل کے اندر ہی ان کا ذہن بن گیا جو زندگی گزری وہ گزر گئی اب آگے میں اچھا کرنا چاہتا ہوں تو ان کے لیے الحمدللہ امیر علیہ سنت نے مدری عطا فرمائے ہیں تو ان کو مضبوطی سے تھامنے تقوی کی طرف انشاءاللہ قدم بڑھنا شروع کر دیا بننے کا ایک راستہ مدنی نامات پر عمل بھی ہے اسلامی بھائیوں کے لیے سیونٹی ٹو اسلامی بہنوں کے لیے غالباً جامع المدینہ کے طلبا کے لیے نائنٹی ٹو پھر قیدیوں کے لیے بھی ہیں جناب مدنی منوں کے لیے بھی ہیں ایون جس سے پتہ چلا کہ جو ڈمپ اینڈ جو ہمارے اسپیشل اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مدنی انعامات موجود ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جا کر بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے میرے پیارے بڑا خوبصورت ٹاپک ابام پاک کے تقوی پر ہم نے بات کی آج کچھ وجوہات کی بنا پر ہم آپ کی کالز اور میسجز نہیں لے پائیں گے کے لیے معذرت خواہ ہیں. آ, کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے زیادہ آپ کے چلتے ہیں کل ایک اور کے ساتھ آزر ہوں گے. حافظ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ کل بغداد مولا ان کی آ, روانگی ہے تو میں گزارش کروں گا پہلے تو ہم سب کا آ, سلام کیجیے گا ہم یہاں ہوں گے آپ جا. بغداد شریف پہنچ رہے ہیں اور ہم یہ بھی خواہش کریں گے کاش پاسبل ہو تو ہمارا سلسلہ دیکھیے گا ہمیں خوشی ہوگی ہمارا سلسلہ بغداد میں دیکھا جائے گا اور ہو سکے تو ہمیں وہاں سے کال بھی کیجیے گا جا. آخر سلسلے کا کرتے ہوئے شریف کے اور وہ کبر جو آپ نے کل سنائی تھی اس کے بھی دو تین شعر سنائیے گا جو امیر علیہ سننت نے بغداد کے مسافر کے حوالے سے لکھی ہے یہ جو شروع کیا گیا اس میں میرے تین ہی دن تھے جدے اور آگے میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا چونکہ میری حاضری دعا کیجیے گا کہ با ادب حاضری نصیب ہو جہاں جہاں جائیں اور وہاں کی برکتیں پائیں آمین اور انشاءاللہ اللہ سفر کی خیر وعافیت کے لیے اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت ظاہر ہے امیر علیہ سند نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ مبلی دعوت اسلامی جہاں بھی ہیں وہ مبلی دعوت اسلامی یہ بہت اچھا مدنی پھول ہے بزنس کے لیے ہم جاتے ہیں نارملی فیملی وزٹ پر جاتے ہیں تو ہمارے اسلام بھائی کہتے ہیں یہ میرا پرسنل وزٹ ہے اوکے یہ آپ کا پرسنل وزٹ ہے لیکن آپ دعوت اسلامی والے تو ہیں نا جہاز میں بھی دعوت اسلامی والے ہیں برابر کی سیٹ والے کو نیکی کی دعوت دے دیں اور جناب آپ ایئرپورٹ پر جائیں نیکی کی دعوت دیں جی ابھی سے یہی نیت ہے اور اس زمن میں ہمارے ساتھ ایسے اسلامی بھائی ہے جو مجلی مزارت اولیا سے جن کا تعلق ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمارا یہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جو وہاں پر جدول ہوتا ہے جو مزارات پر جو آراس ہوتے ہیں جو عرس ہوتے ہیں بزرگوں کے اور وہاں جو سلسلے ہوتے ہیں سیکھنے سکھانے کے فرض علوم کے سنتوں کے جو حلقے ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کا اللہ ان کا اہتمام مدربی بھول دو آپ کو آپ تو ماشاءاللہ سینئر موبائل میں سے ہمارے دیگر لوگوں کو کام آئے گا جن کے پاس بالخصوص آئی پیڈ ہے آئی فون ہے لیپ ٹاپ لے کے چلتے ہیں اب تو بہت عام ہو گیا مجھے بہت ساتھ ایک تجربہ ہوا جی میں اپنے آئی پیڈ کے اندر کچھ انٹرنیشنل لینگویج رسالے اب تو ویب سائٹ نے کمال کر دیا ہے اتنی چھوٹی سی دنیا کر دی ہے اکتیس بتیس زبانوں میں نا جانے ٹرانسلیشن موجود ہے تو ایک بار میں بیٹھا تھا تو میرے برابر میں شاید یورپ جا رہا تھا تو ایک نارویجن تھا نا وہ ناروے سے غالباً تعلق مجھے یاد آ رہا ہے کہ ناروے کے تھے اب میں ان سے انگلش میں بات کروں تو ان کو انگلش نہیں آتی تھی تو میں نے کہ آپ کہاں کے کہتے ناروے کے آ, تو میں نے ویب سائٹ پہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا تو ناروے کا میرا ناروے زبان میں رسالہ نکالا اور ان کو میرا آئی پیڈ پکڑا لیا تو وہ تو حیران ہو گئے کہ ان کی زبان آپ مجھے تو ان کی زبان نہیں آتی جب وہ پڑھنا شروع ہو گئے پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو اس طرح ہمیں اگر ہمارے ساتھ مختلف زبانوں کے رسالے ڈاؤن لوڈ ہوں چائنیز مل جائے آپ کے قریب بیٹھا اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے تو چائنیز رسالہ تھوڑی دیر پڑھا دیں کیا پتا آپ کا یہ آئی پیڈ دینا وہ جناب دعوت اسلامی سے اور اسلام سے متاثر ہو جائے تو نیکی کی دعوت کا جذبہ ہو تو ان راستہ پر مدنی پھول لٹاتے جائیے اور نیکی کی دعوت دیتے جائیے آئیے کچھ منصبت کے اشار اور <AbhisselCalais> رد اعلیٰی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کلام انشاءاللہ شاء اللہ زواجل بطور منقبت پیش کروں گا اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو کس کا ہے یا طلب کا منہ تو کس کا بل حیا اس مگر تیرا کرم کا مل حیا و اس مگر تیرا کرم کا مل حیا ودارا ناخدا آ دے سہارا خدا را نا خدا آ سہارا ہوا بگڑی بھو ہائل حیا ہوا ہوا بگڑی بھو ہائل حیا ہوا تیرا پڑے یوں دین پر تیرا با اور پڑے یوں دین پر نہ آج ہے نہ تو ہے خدا را مر ہمیں خا کے قدم دے خدا خدارا مر ہمیں خا کے قدم دے جگر زخمی ہے دل گھائی حیا جگر زخمی ہے دل گھائی حیا وا سود ہے ارض غرض کیا غرض کا آپ تو کا فل ہے آزا کا خاطمہ بل خیر ہوگا انشاءاللہ ہمارا بل خیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے حیا حوال <Stella> حوال <strican> <حوال strican> تیری رحمت اگر شامل ہے حیا رضی اللہ عنہ آئیے اب امیر اہل سنت کا تازہ ترین کلام جو کہ میرے شیخ تحریکت امیر علیہ سنت نے اسی مہینے کی یکم تاریخ کو پہلی تاریخ کو آپ نے اس کو قلم بند فرمایا ہے اور بغداد جانے والے مسافروں سے التجا کی ہے اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارا بھی اے بغداد کے مسافر غوروں کے غس پاک سے سلام کہنا ہمارے مرشد کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام کہنا آئیے امیر ال سنت کی ترجمانی سب مل کر کرتے ہیں بغداد کے مساف میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا بغداد کے مساف سلام کہنا یا پیر واس قسمت کھلے گی کس دان یا پیر وا سے قسمت کھولے گی کس دم آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا جائے ایسی مسی مٹ جائے اپنی ہسی چھا جائے ایسی مسی مٹ جائے اپنی ہنسی کر دو پینا یسا پت کا جام کہنا کر دو نا یس الت کا جام کہنا سائن نوازی شو کا کہتا تھا سازی شو کا سائن نوازی شوق تاتا سازشوں کا بلکہ ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا بلکہ ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا اتارے کو بلا مرشد گلے لگا کے تاریخ کو بولا کے مرشد گلے لگا کے پھر خوب مسو راک کرنا کلام کہنا پھر خوب مس گورا کر کرنا کلام کہنا بغداد کے مساط میرا سلام کہنا رو رو کے ملشیری سے میرا سلام کہنا میرا سلام سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام